امید ہے کہ آپ میری آواز کو بھی سماج فرما رہے ہوں گے اگر آواز میری آ رہی ہے تو میرے پر بتا دیں اللہ صلی دن و مولانا محمد الجود ابول کرانی والی وبارک وسلم انشاءاللہ مل ان تعالی کلا بھائیوں کی خواہش کاری قصدہ میں کے بقیہ اشعار سے متعلق کچھ تفصیل ارض کروں گا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول الحمد الشیطان الرجیم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 اہل سنت عاشق رسالت سیدی امام احمد رضا خا رت اللہ تعالی علیہ کا پر مبنی ایک تصویر ہے موتی قیمتی جواہر اور انتہائی نکات سے بھرپور الفاظ اور شاعری کے اعتبار سے با کمال ردیف کافیوں کا استعمال محاوروں کا استعمال اور پھر ہر شعر قرآن اور حدیث کے مطابق اور پھر جو اشتارے تخیلات سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نوی اللہ علیہ نے اپنے پاک کلام میں استعمال فرمائے یہ یقیناً قرآن و حدیث پر گہری نظر کا ہی جو ہے وہ پیش خیمہ ہے ورنہ ناتیہ کلام لکھنا کوئی اتنا آسان نہیں کل سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے قصیدہ میں راجیہ وہ ترور کشور رفالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما ارب کے مہمان کے لیے تھے تو اس کلام کے چھبیس اشعار ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اقسا میں تھا یہی سر اولواخر دست ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے مسجد اقساء میں نماز کی ادائیگی میں یہی راز مخفی تھا کہ اول و آخر کا معنی ظاہر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلات وسلام دست بستہ نماز میں کھڑے ہیں جو آپ سے پہلے سلطنت کر گئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے واحد میں بیت المقدس پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے براق کو حلقہ در سے باندھ کر اذان کہی بعد اذان آپ نے دو گانا نماز ادا کی اور نبی کریم علیہ السلام امام تھے اور جملہ انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام مقتدی تھے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضور علیہ سلاۃ اللہ کے ہر مبعوث فرمائے نبی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی حضرت رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تو آپ اس جگہ اترے جس کا نام باب محمد ہے حضرت ابراہیل علیہ السلام نے براق کو ایک ہلکے سے باندھ دیا اور آپ سے جبریل امین علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہوتے ہی دو نفل طہیت المسجد ادا فرمائی اور دیکھا کہ کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیائی کرام صفے باندھے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں اسی وقت ایک معذر نے اذان کہی اور حضرت جبرائیل نے نبی کریم علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر آپ کو امامت کے مسلح پر کھڑا کر دیا ہر چند کے آپ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت کرانے کو کہا مگر ہر ایک نے انکار کیا اور کہا کہ کس کی مجال ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کے مسلح پر کھڑا ہونے کی ضرورت کرے گویا انہوں نے عرض کی کہ ہم تو آپ کے مقتدیوں اور امتیوں میں نام لکھوانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکتی میں جو ہے وہ نماز ادا فرمائی آئی ہے مکمل ہو گئی سلام نے فرمائی نبی پاک لم کر حکی ابتدا حیات النبی کو واضح کر رہا ہے کیونکہ جو شخص انتقال کر جائے اس سے نماز ثابت ہو جاتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں نے شب معج حضرت موس علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اس عمر کی تائید مزید کرنا ہے کہ کرام حیات ہیں اور ایک کہ پیغمبر, آنے پیغمبر اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے الانبیاء آخیا ان کی ہم اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے نشکا کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے بس اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور اکال سلاط وسلام کے اول المخلوق کے کی صفت سے نہ کسی کو انکار تھا نہ ہے سوائے وہابیوں دیو بندیوں کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بلباطی وحو بکلی شہین علیم اور شیخ المحققین شیخ محدث عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ مداربوہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں اور اللہ نے ہر شہر کا علم بھی عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی معنی ہے اس آیت میں اور حضور کی اوپر یہ دیکھا جائے تو علماء نے مفصرین نے نعت یا نات کے طور پر بھی آکل علیہ و السلام کی نشان اس آیت سے ہے وہ بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلا نے اپنے محبوب علیہ سلاط و السلام کو کیا شانتا فرمائی اقا الصلاط والسلام فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور اس حدیث کو دیو بندیوں کے حکیم المت اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں چار پر جو ہے وہ نقل کیا اور رشید احمد گنگوہی نے فتح و میں بھی اس کو لکھا ہے اور شیخ عبدالحق محدودی سے دل بھی رحمت اللہ علیہ نے اول خلق اللہ نوری کو نقل کیا اور بتایا کہ اس کی کچھ اصل ہے تو معلوم ہوا کہ مخلوق کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول اور اللہ تعالی بائی مانا آخر کہ ہر شے کے ہلاک و فنا ہونے کے بعد رہنے والا سب فنا ہو جائیں گے مگر اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ رہے فرما رہے ہیں یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار ہر شہ کا ہو رہا تھا نجوم و افلاط جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ دبدبا اور روب تھا کہ عالم بالا کی ہر شے کی صفائی ہو رہی تھی تمام ستارے اور تمام اخلاق اور مینا وغیرہ وغیرہ خود کو خوب اجلا بنا رہے تھے اور نہایت صاف اور ستھرے ہو رہے تھے کہ آج ان سب کے مرشد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لا رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بیت المامور میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ساتویں آسمان کے فرشتے اس کا ثواب کر کے سب میرے انتظار کے لیے کھڑے تھے کہ اچانک فرمان خدا بندی فرمانے سے اذان ہوئی اور جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حبیب خدا جس طرح آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرائی اسی طرح یہاں بھی ملائکہ کرام کی امامت فرمائیں چنانچہ آپ نے تمام ملائکہ کی امامت کرائی اور انہیں دو رق نماز پڑھائی میرے آقا علیہ و السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے اس بار جماعت نماز پڑھنے سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری امت کے لیے بھی ایسی ہی جماعت مقرر فرمائی جائے حکم میں خدا بندی ہوا کہ ہم نے تمہاری آرزو پوری کی اور ہم آپ کی خواہش پر آپ کی امت کو نماز با کیا مرحمت فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ ہر جمعے کو ملائکہ بیت المعمور میں جس قدر عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی میں آپ کی ان کو دوں گا جو جمعے کے پڑنے پر و مت کرتے ہیں الحمد ثم الحمد نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں میں فلک کو ہے سے تب چڑی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے وہ نبی پاک علیہ السلام جن کے چہرہ پاک میں ایسا جلال تھا کہ پردہ ہٹا دینے پر چہرہ اقدس کے جلال کی گرمی سے فلک کو تپ چڑھا تو اس کی گرمی سے ستارے گرم چھالوں, گرم چھالوں کی صورت میں ابھرائے تو اس میں دیکھیے اس شعر میں حضور علیہ السلام کی اس صورت حقی کا ذکر ہے جس کے انوار کتاب افلاق والے نہ لا سکے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صورت بشری صورت ملکی صورت حقی اور معراج کی بھی تین صورتیں ہیں بشری معراج ملکی معراج حقی معج آکال السلام کو معراج تینوں صورتوں میں نصیب ہوئی بیت اللہ شریف سے مسجد اکثر تک صورت بشریہ کی معراج ہے اور اس کا نام اسرا اس لیے رکھا گیا کہ اس کا زمین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے اور زمینی معراج کو اسرا کہا جاتا ہے آسمانوں میں لے جا کر عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرانا صورت ملکیہ کی معراج ہے اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلط و سلام زمان و مکان کی قیود و حدود سے بلند و بالا فوق العرش پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بے حجاب اپنے سر ادب کی آنکھوں سے جمال الہی کا مشاہدہ فرمایا فوح الا ابھی م اوحا راز ہائے سربستا سے آگاہ یہ اقال سلام صورت حقیہ ہے وہ معراج ہے تو ان تینوں مراحل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فتح شان کو قائم رکھا گیا کہ مسجد اقساء میں انسانی کمال رکھنے والے امبیا پیچھے رہ گئے اسی طرح ملکیت اور نورانیت میں کمال رکھنے والے فرشتے سدرت المنتا پر پیچھے رہ گئے محت ملکوت و جباروت ناسوت و لاہود پی قیود اور ماں سوا اللہ کی حدود سے آگے گزر گئے اور ذات حدیث سے واصل ہو گئے اس کا جمال دیکھا اور کلام سنا اس انداز اور اللہ حضور کے لیے یہ جوش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر ہر کمر کمر تھا صفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پر لوٹتے تھے اس شیر میں اس کا استفادہ اور استفادہ کی طرف اشارہ ہے کہ شب معراج نبی کریم علیہ السلام کے فیض و برکات سے ہر شے مستفید ہوئی یہاں تک کہ ملایالہ بھی جیسا کہ مشکات میں ہے کہ ملایالہ آپس میں الجھ رہے تھے حضور نے ان کی عقیدہ خوشائی فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مجلس میں جو کہ ہزاروں سال سے جو ہے چار مسائل پر بحث ہو رہی تھی اس الجھنوں کو ملائکہ کی بھی جو ہے وہ میرے اکال سلاط والسلام نے جو ہے وہ دور فرمایا تفسیر بحر الدرر میں لکھا ہے کہ جب کائنات جب کائنات کا وجود عالم شہود میں ظاہر ہوا سب سے پہلے زمین نے فخر کیا اور کہا کہ میں اقوا حیوانات کا ماگ ہوں پھولوں اور پودوں کے اگنے کی جگہ ہوں بے و کی پرورش کا مقام ہوں لطف ربانی نے ولعد فرش کا فرش میرے بساط پر بچھایا ہے آسمان نے کہا کہ خوبصورت ستارے میرے دم سے ہیں اور میرے وجود سے نظام پھلکی ہے اور اسی طرح کرسی نے کہا کہ وسیع اے کرسی جی حسما وادی والد میری شام ہے لوہ نے کہا کہ عشق اور اسرار و محبت کا خزینہ میں ہوں اہل معرفت کی روا کے لیے سکینہ ہوں وغیرہ وغیرہ قلم نے کہا کہ میں رازدارانے رازدانے والے حقائق سے ہوں عرش نے کہا میں رحمت رحمانی کا جلبہ گاہ ہوں علی الارش الرحمن اور میری شان ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فرمایا کہ میرا ایک برگزیدہ محبوب ہے تم سب کی عظمت ان کے سامنے ایسے ہے جیسے آفتاب کے سامنے ایک ذرہ اور دریا کے آگے ایک قطرہ یہ سن کر تمام ارکان کائنات نے درخواست کی کہ ہمیں ان کے قدو میں منت لزوم سے نوازیے تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ صلاح و السلام کو مہراج ہے وہ نصیب فرمائی بڑا یہ لہرا کے بحر وحدت کے دل گیا نام ریگ کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش کرسی دو بلبلے تھے بحر وحدت کی موجے ہوں ایسی بڑھائیں کے کثرت کی ریت کا نام تک مٹ گیا پھر ٹیلوں کی کیا حقیقت کے کی وہ باقی رہتے یہ عرش و کرسی اس کے آگے دو ببولے تھے اس شیر میں قوب قین قو کی منزل طے کرنے کا ذکر ہے دنا فتب او ادنا شیخ اب الحسنوری ع رحمن لکھا اس مقام کا بیان مشکل ہے اس لیے کہ دنا بعد اور دوری کے بعد آتا ہے لیکن وہاں بعد اور دوری کہا اللہ اکبر وہاں مکان کہا زمانہ کہا قابہ مقدار اندازی کو کہا جاتا ہے وہاں مقدار و اندازہ کو کیا تعلق قوسین مثال کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہاں مثال کو کیا کام او شک کے لیے آتا ہے یہاں شک کرنا ہی بدبختی ہے اللہ اکبر قاب قوسین قاب کے معنی مقدار کے ہیں قوسین کے معنی کمان کے ہیں اصل حقیقت تو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے ملا معین الدین کا شعیع علیہ رحمہ لکھتے ہیں عرب میں دستور تھا کہ جب دو سردار آپس میں معاہدہ کرتے تھے تو دونوں اپنی کمانوں کے, کمانوں کے جو مطلب متبق... کمانوں کو آپس میں بدل کر ایک تیر پھینکا کرتے تھے جو اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ دونوں کا آپس میں اس حد تک اتفاق ہے کہ جو تیر ایک کمان سے نکلا ہے وہی دوسرے کی کمان سے قرار پایا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم تیری کمان شفاحت کی ہو اور میری کمان شفاحت کی ہو تو رحمت کی شفات کی کمان سے باندھ اور میں شفاعت کی زا رحمت کی کمان سے باندھ لوں تاکہ تیری اور میری محبت اس درجہ ظاہر ہو جائے میب وصولہ فقد اللہ اسی لیے فرمایا گیا وہ ذلد رحمت و رخ کے جلدے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری ضربت او دی اطلس یہ تھان سب کے تھے وہ سایہ رحمت برخ کے جلوے کیا خوب تھے ستارے چھپ رہے تھے روشنی کرنے کا نام تک نہ لیتے سنہری کمخواب اور ریشمی سب دوب چھاؤں ہی تھے نبی پاک علیہ السلام ایک قرب خاص میں پہنچے اقالت وسلام جب عالم امکان کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلا یہ انعام بخشا اپنی جملہ صفات سے موصوف فرما دیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اور بلند کیا گیا حتیٰ کہ میں ایک بہت بلند مقام پر چڑھ گیا جہاں میں نے کلبوں کی آواز سنی حضرت شہابین خفاجی علیہ رحما نے لکھا ہے آپ ایسے بلند مرتبے پر پہنچے تو آپ نے تقویم اور اللہ کے احکام اور اس کی مراد پر اطلاع پائی میرے آقا علیہ تو سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تنہا رہ گیا سوائے پروردگار کے کوئی نہ تھا وہاں خدا کے جلال کی حیبت میرے دل پر چھائی نا میں نے دیکھا کہ ایک خطرہ ٹپکا میں نے اس کو منہ میں لے لیا خدا کی قسم میں نے زندگی بھر اس سے زیادہ میٹھی چیز نہ چکی تھی پھر اس قطرے کی برکت سے تنہائی کا تصور خیال سے دور ہو گیا اور اب و آخرین کا علم مخشوف ہو گیا یہ مواہب الدنیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 128 میں یہ حدیث موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں چلا وہ سروے چما خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جبکتی رہی وہ کے سب ایم وان سے گزر چکے تھے وہ نازو ادا سے چلنے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نازو ادا کی ادا چل کر مکے سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ سدرت المتہا سے بھی آپ کا دامن اقدس نہ رک سکا پلک جبکتی رہی کہ آپ یعنی عالم کائنات سے گزر گئے اس وقت فرشتے نے پسے پردہ سے ہاتھ باہر کر کے آپ کو بما برا دیا اور حضرت جبرائیل وہاں ٹھہر گئے آپ نے فرمایا اے جبریل آپ مجھے اس جگہ کیوں چھوڑتے ہیں تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ میں کیا کروں مجھے آگے برواز کرنے کی طاقت نہیں ہے اور ہم سب فرشتوں سے کوئی ایسا فرشتہ نہیں جس کا خاص مقام معلوم نہ ہو کہ اس کے آگے ہم کو تجاوز کا حق حاصل نہیں یہاں بھی آپ کی بدولت آگیا ورنہ میرا اصلی مقام وہ ہے جہاں سدرت المنتا پر ملاحظہ فرمایا تھا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے حضرت جبرائیل کو قابو کر کے ایک قدم چلے کہتے ہیں کہ خدا کی ہے اور اس کے جلال سے حضرت جبرائیل چڑیا کے برابر ہو گئے لرزہ برندام آپ دیدہ ہو کر عرض کیا اگر انگلی کے پورے کی مقدار بھی قریب ہوں تو میرے پر جل جائیں گے اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا اور ایک اشارے میں اس کو اپنے مقام پر پہنچا دیا روایت ہے کہ اس ایک قدم میں پانچ سو سال کی راہ طے ہو چکی تھی یہ معارج نبوبت میں صفحہ نمبر اکاون پر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے اللہ اللہ جلک سی اک قدسوں پر آئی ہوا بامن کی پھر نہ پائی سواری دلہا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے ایک جلک سی قدسوں کو نصیب ہوئی اس کے بعد دامن اقدس کی ہوا بھی نہ پا سکے شب اثرہ کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بہت دور پہنچی برات کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رقاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے روح الامین سیدنا سیدریر امین علیہ السلام کے بازو تھک کر رہے تھے اور ان سے سربراہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھٹ گیا اور حیران رہ گئے کہ ہائے وہ پہلوے پاک کہاں گیا رقاب جھوٹ گئی امید ٹوٹ گئی ان کی نگاہ حسرت میں شور بپا تھا کہ ہائے وہ محبوب کہاں تشریف لے گئے یاد رکھیے حضرت جگریل امین علیہ السلام کا قدر نہ بہت بلند ہے اور نہ بہت چھوٹا ان کو سفید رنگ کا لباس پہنایا جو جواہر وباقیت سے مرث ہے حضرت جبریل کے چہرے کا رنگ برف کی طرح سفید ہے اگلے دانت روشن اور چمکدار ہیں ان کے گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار ہے اور اس کے سرخ یاقوت کے ایک ہزار چھے سو بازو ہیں ہر دو بازووں کے درمیان پانچ سال کی مسافر اللہ اللہ ان کی گردن بڑی خوبصورت اور لمبی ہے ان کے قدم سرخ اور پنڈلیاں زرد ہیں ان کے پر جن سے پرواز کرتے ہیں زعفران سے بنے ہوئے ہیں جن کی تعداد ستر ہزار ہے یہ پر سر سے لے کر ان کے قدموں تک ہیں ہر پر پر چاند اور ستارے ہیں ان کی آنکھوں کے ماں شم شمس ہے اللہ تعالی نے ان کو حضرت بکائیل علیہ السلام سے پانچ سو سال بعد پیدا کیا حضرت جبراہیل ہر روز جنت کی ایک نہر میں نہاتے ہیں اور پھر اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے پھر وہ فرشتے بیت المامور کا طواف کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام ہر روز شہر کے وقت نور کی نہر سے جو عرش کے دائیں طرف ہے غسل کرتے ہیں اس سے ان کا نور پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے ایسا ہی ان کا حسن و جمال بھی دوبالہ ہو جاتا ہے اور ان کی عظمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ان کے ایک ایک پر سے ستر ستر ہزار قطرے جھڑتے ہیں پھر اللہ ایک ایک قطرے سے ستر ستر ہزار فرشتے پیدا فرماتا ہے ان میں سے ہر روز ستر ستر ہزار فرشتے بیت المامور میں اور ستر ہزار بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی پیشانی میں نور تھا اور ان کی پشت میں موتی تھا پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے جو ہے وہ آگ میں پھینکنا چاہا تو حضرت ابراہیم نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ کیا آپ کو حاجت ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری طرف حاجت نہیں ہے تو حضرت جبرائیل نے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی جواب دیا آخر میں جبرائیل نے کہا کہ کیا آپ, اپنے رب کی طرف سے کہ آپ کو اپنے رب کی طرف حاجت ہے تو فرمایا کہ کیا کوئی ایسا دوست ہے جس کو اپنے دوست کی طرف حاجت نہ ہو تو جبراہیل نے کہا کہ پھر آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ آپ کو اس حال میں مدد کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے سوال کرنے کے بغیر میرے حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا کہ میں نے جبراہیل کو اس وقت کہا کہ جب اللہ مجھ کو مبہوس کرے گا تو اے جبراہیل میں تیری اس نیکی کا جو تو نے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی ہے بدلا دوں گا آپ نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوا اور جبرائیل میرے ساتھ تھے میں نے کہا اللہ کی طرف تیری کوئی حاجت ہے اس نے کہا ہاں آپ اپنے رب سے میرے لیے اس بات کا سوال کریں قیامت کے دن وہ مجھ کو حکم دے کہ میں پلسی رات پر اپنے پر بچھاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کے اوپر سے گزر جائے اللہ اکبر السلام نے ارشاد فرمایا بارک اللہ یا جبرائیل اے ابراہیل اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے پھر اللہ کی طرف سے کہ کیا محبوب دریائے نور میں محبوب علیہ السلام کو گوتا دیجیے تو اس غوطے سے آپ ستر ہزار پردوں کو پھاڑ کر ان کے آگے نکل گئے ان پردوں میں سے ہر پردے کا موٹاپا پانچ سو سال کی راہ کے برابر تھا یہاں تک کہ آپ سونے کے فرش تک پہنچے وہاں ایک فرشتہ کا ہوا اس نے آپ کو موتیوں کے حجاب تک پہنچایا فرشتے نے اس حجاب کو ہلایا حجاب کے پردے سے آواز آئی کون ہے یہ فرشتے نے جواب دیا کہ میں فراش ذہب کا ہوں فرشتہ ہوں اور میرے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اس حجاب کے فرشتے نے کہا اللہ اکبر پھر اس نے حجاب کے نیچے سے ہاتھ نکالا اور مجھ کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اسی طرح میں ایک حجاب سے دوسرے حجاب کی طرف نقل کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے ستر ہزار حجاب سے تجاوز کیا اور ان میں سے ہر حجاب کا موٹاپا پانچ سو سال کی راہ کے برابر تھا اور اس طرح یہ سفر معاج جاری رہا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک ببو کا پوٹا خرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے کہ نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچا تو اس کے دماغ میں ایک نور کا شعلہ فوٹ پڑا سیرت کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر میں نوری درخت روشن ہو گئے جلو میں جو مرغے عقل اڑے تھے عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ سدرا ہی پر رہے تھے مرغ عقل جو نبی کریم علیہ السلام ہمراہ چل پڑے تھے نہایت برے حالوں گرتے پڑھتے رہے پلا کر سدرا تلتہ پر تھک کر رہ گئے اور حال یہ تھا کہ دم پھول گیا سر چکرا گیا آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا حضرت جبراہیل اڑئی سلام ہو یا کوئی اور ملائی کا ان کے سوا باقی دوسروں کی بات ہی کیا تھی اپنی رسائی تک تو حضور علیہ السلام کو سمجھتے رہے لیکن جب ان کی وسعتیں ختم ہوئی پھر اظہار اجز و انتشار نہ کرتے تو پھر کیا کرتے پھر کیا کرتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر قبیرہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب جبرائیل ٹھہر گئے تو سبز رنگ کا ایک تخت ظاہر ہوا جس کا نام رف رف ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو رف رف والے فرشتے کے سپرد کر دیا تو میرے آقاصلا وسلام سطرۃ المنتہا سے آگے رف رف رف پر تشریف لے گئے کبھی تھے مرغانے وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم پر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کے خون اندیشہ تھوکتے تھے یعنی مرغانے وہم کے پر بہت بڑے کبھی تھے لیکن اڑنے کے بعد دم بھر میں ان کا حال یہ ہو گیا کہ سینے پر ایسی ٹھوکر لگی کہ ڈر اور خوف کا خون تھوکتے تھے یہ بھی پہلے شعر کی طرح ملائکہ اور دوسرے جو اس واقعے میں کچھ تصور کر سکتے ہیں سب کے عجز کا بیان ہے سنا یہ اتنے میں عرش حقنے کے لیے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پیرائیں جو پہلے تاج شرف تیرے تھے حضرت محیودی ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیا میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ حضور نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا اور یہی مذہب راجے ہے اور اللہ نے حضور علیہ السلام سے اس بلند و بالا سر مقام میں کلام فرمایا جو تمام امکنہ سے امکنا سے آلہ تھا اور بے شک کہ حضرت ابن اثاکر نے حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب اثرہ مجھے میرے رب نے اتنا نزدیک کیا کہ مجھ میں اور اس میں دو کمانوں بلکہ اس سے کم کا جو ہے وہ فاصلہ رہ گیا اللہ اکبر یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہیں آقا پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن بھی رہتے عرش اللہی یہ سن کر بکار اٹھا قربان جاؤں میرے آقا کہاں ہیں پھر سے آپ کے قدموں کا بوسہ لوں یہ تو میری آنکھوں کے دن کے نصیب کھلے اس شیر میں عرش کی خوش بختی کا اظہار سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے عرش خوش کیوں نہ ہوتا جبکہ اس کے سر پر اس کے مرشد کے قدم مبارک آ گئے یہ ذوق تو سمجھے جو مرشد والا ہو جو بے مرشدہ ہے اسے کیا خبر دور حاضرہ میں سوائے اہل سنت کے اکثر فرقے حضور علیہ السلام کے کمالات ماننے میں نہ صرف کمزرفی بلکہ بخل بلکہ اپنی ثقاوت پر مہر ثبت کر رہے ہیں ورنہ اسلاف صالحین اور عصابین نے عرش معلہ پر تشریف لے جانے کی تسری کی ہے واحد دنیا میں امام کس طلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے زرخانی میں بھی ہے دیگر حوالے بھی ہیں جھکا تھا مجرے کو عرش اعلی گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے عرش اعلی برائے ادب و تعظیم جھکا عرش اعلی برائے ادب و تعظیم جھکا اور بزم بالا کے ملائکہ سجدے میں گرے عرش ارا ہی آپ کے قدموں پر آنکھیں مل رہا تھا اور بزم بالا کے ملائکہ آپ کے گرد قربان ہو رہے تھے اس شیر میں عرش مبارک مبارکباد پہنچنے کی کیفیت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جو ہی نبی کریم علیہ السلام نے عرش بریم پر قدمین شریفین رکھے ارش قدموں پر گر گیا اور عالم بالا کے مکین صدقے اور قربان ہو رہے تھے کیوں نہ ہوں جب انہیں گھر بیٹھے مرشد کریم کی زیارت نصیب ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر ارشاد فرمایا گیا کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کنزیلیں جل ملائیں حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے عرش الٰہی پر نور کی جگمگاہٹ کچھ اتنا تیز روشن تھی کہ تمام کنجیلیں بچاری کیا چمکتی تمام روشنائیاں اپنا منہ تختی رہ گئیں حضور علیہ السلام سے اتنا نور راہ ہو رہا تھا یہی سما تھا کہ پیچر رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے یہی سما تھا کہ رحمت کا قاصد خبر لایا کہ حضرت تشریف لے چلیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ تمام راستے کھلے ہیں تو حضرت مس علیہ السلام نے آرینی دیدار ہو مجھے کی آرزو کی اللہ نے پرمہ لن پر آنی. ان سے دیدار کی نفی فرما دی کہ جن یہاں دیدار کے سارے راستے کھول دیے جب رفرب بھی بہت سے نورانی حجابات و مقامات طے کرا کے رخصت ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دربار علی میں تنہا جانے والے تھے ملا تمام حجابات اٹھ گئے اور آواز ختن سے نوازے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آرزو کے بعد گویا اللہ نے فرمایا کہ ہم تو دکھانے کو تیار ہیں مگر تمہاری آنکھوں میں وہ استعداد ہی نہیں کہ تم ہمیں بے حجاب دیکھ سکو کیونکہ ہمیں بے حجاب دیکھنے اور عین ذات کا مشاہدہ کرنے کی طاقت و صلاحیت تو صرف ایک ہی آنکھ میں ہے اور وہ آنکھ ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسا ہی ہوا اللہ نے ایک آسان سی تجلی فرمائی اور اس تجلی کے بھی حضرت مس علیہ السلام متحمل نہ ہو سکے لیکن محبوب علیہ السلام نے حریم خلوت ضاہد قدس میں پہنچ کر این ذات کا مشاہدہ فرمایا اللہ اکبر فرمایا گیا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑ اے محمد قریب و احمد قریب آ سر ور نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے اور قریب ہو جائیے اے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیے اے سردار دو جہاں اور بزرگی کے نشاں والے حبیب کے شریف لائیے میں قربان جاؤں یہ کیسی پیاری ندائیں تھیں یہ کیسا محبوب سما تھا اور کیا ہی عجیب مزے تھے مواحب دنیا میں ہے کہ کسی آواز دینے والے نے حضرت ابو بکر کی بی کی زبان میں مجھے آواز دی خیر یہ آپ کا رب سلاد فرما رہا ہے میں اسی خیال میں تھا کہ حضرت ابو بکر نے کیا مجھ پر شبکت کی کہ علوئے اعلی سے ندائی اے خیر البریہ قریب آئیے اے احمد اے محمد قریب آئیے ابھی کو نزدیک آنا چاہیے نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے سلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہت اچھی سورت میں دیکھا پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنے دستے قدرت کو رکھا بس میں نے اسے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی اور جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے فری مت معافی سما وات زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے میں نے جان لیا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تفاظ وصال کے تھے اللہ برکت والا کیا ہی شان والا ہے اسی کو مناسب ہے بے نیازی حضرت موسی علیہ السلام کے لیے لن کا معاملہ اور حبیب علیہ السلام کے لیے ادنی حبیب کے تقاضے اے محمد قریب آئیے اے احمد قریب آئیے آقا علیہ السلام کی ان کے شان کا اظہار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لن فرما کر دیدار سے روک دیا لیکن یہاں یہ حال ہے کہ محبوب کو بڑی شان و شوقت سے بلایا جا رہا ہے بار بار ندائیں دی جا رہی ہیں اور وصال کے لیے تقاضے ہی تقاضے ہیں تو کلیم وہ ہے جو مولا کی رضا کا طالب حبیب کا مرتبہ یہ کہ مولا ان کی رضا کو کا طالب کلیم وہ ہے جو مولا کی رضا کا طالب ہے اور حبیب کا مرتبہ یہ ہے کہ مولا کی رضا چاہتا ہے سلیم۔ وہ کلیم ہے جو خود چل کر طور آتا ہے اور اب سے مناجات کا شرف پاتا ہے اور حبیب وہ ہے جو بستر ناز پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور حضور کا قیامی جبرائیل قدم محبوب چون کر کرتا ہے کہ اے محبوب اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے کبھی بوراق برق رفتار تیار ہے مالائی ہیں اور نوریوں کا ہجوم ہے خرد سے کہہ دو کہ سر جُکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے لے کسے بتائیں کدھر گئے سے خدمت سے کہہ دو عقل سے کہہ دو کہ وہ سر جٹائے سر تصمیم خم کر لے گزرنے والے محبوب صلی اللہ تعالی و سلم وہ گما کی حدوں سے آگے گزر گئے تشریح لے گئے یہاں تو جہد مصیبتوں میں پھٹی ہے وہ کیا اور کسے بتائے کہ حضور علیہ السلام کدھر گئے سراغ این و متا کہاں تھا نشان کیف و علا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے وہاں و متا کہاں اور کب کا نشان کہاں تھا وہاں کیف, و کیف والی کیسے اور کہاں تک کہاں وہاں نہ کوئی راہی اور نہ کوئی ساتھی اور نہ ہی منزل کی کوئی علامت اور نہ ہی وہاں مراحل کا تصور اور گمان اللہ اکبر کبیرہ ارشاد فرمایا سیدی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ادھر سے پے ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابارتے تھے ادھر اللہ کی جانب سے بار بار تقاضے تھے کہ آئیے محبوب علیہ السلام لیکن یہاں حبیب کی طرف سے اذرا عدم قدم بڑھانا مشکل محسوس ہو رہا تھا کیونکہ جلال و حبت حق کا سامنا تھا اور ساتھ ہی جمال و رحمت کے سہارے بھی تھے اس کی وجہ سے آگے بڑھنے کی امیدیں بڑی بڑے تو لیکن جھجک سے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پھانسی لیتے مرے علیہ السلام آگے بڑھے لیکن آنکھیں بند کر کے شرم و حیا کا پیکر بند کر پھر حیا سے بارگاہ حق میں کبھی جھکتے اور کبھی ادب سے رک جاتے جو اس ذات کی روش اور طریقے پر قرب تھا اس کے درمیان بھی لاکھوں منزلوں کے پاس تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا فعل تھا ادھر کا سنت میں ترقی افزاد نے سلسلے تھے میں ترقی افضاد ذناط اللہ کے سلسلے تھے لیکن محبوب علیہ سلاط سلام کا بڑھنا تو صرف لفظ تھا ورنہ حقیقتاً یہ فیل اللہ کی جانب سے تھا یہاں محبوب علیہ السلام کی طرف سے تنزلوں میں بھی ترقی یا فضا مناظر تھی کیونکہ یہ ذنا فتد اللہ کے سلسلے تھے یہاں کے تنزلات بھی ہزاروں ترقیات سے بلندوں ہیں ہوا یہ آخر کے ایک بجرا تموج بہرے بھو میں ابرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے اس کا سلسلہ آخر کیا پہنچتا بالآخر ایک بے مثال کشتی بہر ہوتی موج میں ابری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنا کی گود میں لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے کسی ملے گاٹ کا کنارا کدھر سے گزرا کہاں اتارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اس گاٹ کا کنارا کسی معلوم کسی کو کیا معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کدھر سے گزرے اور اللہ تبارک کا وطا نے آپ کو کہاں اتارا نگاہ نے جب نظارے کے لیے اٹھی تو خد نبی کریم علیہ السلام وسلام اپنی آنکھوں سے چھپ گئے تھے اٹھے جو کسرے دنا کے پر پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دئی کے نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے اٹھے جو کسرے دنا کے پر پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر تھے اس لیے کہ وہاں تو دودھی کی جگہ ہی نہیں تو پھر کوئی کیا خبر دے ہاں یہ بھی نہ کہہ کہ وہ نہ ارے ارے بندہ خدا وہ تھے یعنی حضور ہی تھے اس شعر میں دوری کی نفی اللہ رسول کے ماں سوا کی نفی ہے یعنی اللہ کی ذات کی ملاقات کے وقت ابی علیہ سلام تھے فرمایا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں نہ کسی ملک مقرب کی گنجائش نہ کسی نبی مرسل کو وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گنچائے گل کا فرق اٹھایا گرا میں کلیوں کے باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ اب گنچا گل کا فرق بھی اٹھ گیا حبیب میں باغ پھولے اور اس حبیب کے تکمے بھی پھولوں گے تھے محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمانے حیرت سے سر جگائے عجیب چکر میں دائرے تھے اللہ اکبر کبیرا تو آپ اگر ایک دائرہ بنا لیں اس میں بیچ میں کراس لگائیں نیم مرکز با جی محید علی دال با جیم خطوط واصل بنا لیں میراج کے بیان میں قرب کا ذکر کس خوبی سے جیومیٹری میٹری کی اصطلاحات اور وہ خاص کیفیت جسے لمٹنگ لمیٹنگ پوزیشن کہتے ہیں کا نقشہ کھینچتے ہیں بغیر ریاضی کے علم کے اس طرح کا بیان کسی علم کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتا ان اشعار سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی الحمد علمی شان ریاضی و سائنس میں آپ کی مہارت اور ان کی شاعرانہ فنکاری کا بھی اظہار ہوتا ہے فرمایا گیا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے نبی پاک علیہ السلام اور اللہ کے درمیان حجابات اٹھنے میں لاکھوں پردے تھے ہر پردے میں لاکھوں جلوے تھے عجیب و غریب بڑی تھی کہ اس وقت وصال و فراز جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے سلام سمجھنے کے لیے بھی علم و عقل اور رشق رسول کا ہونا ضروری ہے ورنہ قدم قدم پر ہزاروں ٹھوکریں کھانی پڑیں گی بہرحال ایک نمونہ اس شیر کے ٹھوکر کھانے والے دیوبندی فضلہ کا ہو اس میں مطلب دھماکہ نامی کتاب میں فضلہ دیو بند نے جنم کے بچڑے گلے ملے تھے خدا و مصطفیٰ کو بنا دیا یعنی اللہ تعالی اور نبی پاک علیہ السلام جنم کے بچڑے ہوئے تھے جو کہ گلے ملے معذل حالانکہ اس سے مراد خدا و مصطفیٰ نہیں بلکہ وسلوغ فرقت ہیں وصل و فرقت ہیں مطلب یہ ہوا کہ عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اس میں جب نبی پاک علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اقدس ہوا ہی نہیں تو خدا کی طرف لفظ جنم کی نسبت اور خدا و مصطفیٰ کا گلے ملنا کہاں سے ثابت ہو گیا اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ یہ دیو بندی تو سمجھے ہی نہیں اور اس طرح کیا کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کہا دیوبندیوں کا اس بلبوتے پر اعلی حضرت پر تنقید کرنے نکلے ہو پہلے کلام اعلی حضرت سمجھنے کی لحاظت حاصل کرو پھر ادھر کا رخ کرو خواہ مخواہ تمہاری مٹی تو پہلے ہی پلید ہے مزید اپنی مٹی کو کلید کر رہے ہو آئیے میں آپ کو بتاؤں حیران ہوں گے انتہائی افسوس بھی ہوگا آپ کو کہ قاسم نانو توئی کی کتاب ہے سوان قاسمی یہ بانی مدرساد محمد قاسم نانو کوئی اس کی کتاب سوانح قاسمی سوا نمبر 132 میں لکھتا ہے میں اللہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں اللہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں تو اب ایسے کا کیا کیجیے جو اللہ کی گود میں جا بیٹھے باللہ نعوذ باللہ من اللہ اکبر قبیرہ زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں بھور کو یہ ذوق کشن کی تھا کہ ہلکی آنکھوں میں پڑ گئے تھے زبانیں خشک ہو گئی اور وہ خشکی کی موجیں دکھا رہی تھی کہ خدا کرے کہیں سے رحمت کا پانی نصیب ہو پانی کے گرداب کو تو پیاس کا اتنا ذوق و کمزوری لاحق تھی کہ اس کی آنکھوں میں گھیرے پڑ گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اس شعر میں مصر اول صفات فاتح باری تا اعلی پر مشتمل اور ضمائر اللہ تعالی کی طرف لوٹتی ہے شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن حضور السلام کی تجلیات و جلوے ہیں اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور حقیقت یہ ہے یہ اللہ سے آئے یعنی آپ اس کا مظہر عتم ہیں شب مراج وہی جلبے اسی کی طرف گئے تو یہ شعر حضور علیہ السلام مظہر اتم ہونے اور دیدار بار تعلی کے اسبات میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار دیدار کے اثبات میں ہے اور ان دونوں کے اثبات میں جو ہے بہت کچھ لکھا گیا ہے بہرحال سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے دیوبندی فرقے کے ایک صاحب نے اسی شعر پر اعتراض اٹھایا کہ آپ خود ہی ذات اولتے اور خود ہی آکر ہیں اور آپ ہی سے ملنے گئے تھے خود ہی اپنے آپ سے ملنے گئے تھے دماک نام کی کتاب ہے ان دیوبندیوں کی صفحہ نمبر 29 اس سے یہ تاثر دینا چاہا کہ محدث بریلوی نبی پاک علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں ما تو اس سے یہ نہ سمجھا کہ سورج کو تھوکنے سے اپنا منہ گندہ ہوتا ہے اس کا خیال تھا اس کاروائی کا اس کا سے امام اہل سنت کی شان گھٹ جائے گی لیکن جو ہی اس اسی کا مضمون منظر عام پر آیا تو اہل علم کو معلوم ہو گیا کہ معتریز جاہل ہے احمد ہے جسے ضمائر کے متعلق راج مرجے تک کا علم نہ ہو وہ کلام الامام کو کیا جان سکتا ہے مسنت دھماکہ اپنے جیسے جاہلوں سے داد حماقت وصول کر تو لیتا ہے لیکن اس کی اپنی جماعت کے اہل علم نے اسے نفرین نفرتوں کے تحفے بھیجے اس لیے کہ اس نے جب اس شیر کے ضمائر کو حضور کی طرف لوٹایا تو شیر کا معنی بنا کہ خود حضور شد معاج اپنے آپ کو ملنے گئے یہ مطلب جاہلانہ جاہلوں کو سجتا ہے ورنہ معراج کے مضامین میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں سے کسی کا بھی یہ مذہب نہیں تو کمان امکان کے جھوٹے نقطے تو مبل آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے یہ شعر جیومیٹری سے متعلق ہے اس فن کے ماہر کو معلوم ہے کہ خط دائرہ دوسری شکلیں مثلا پیرا بولا ہاپر بولا وغیرہ سب نقطے ہی کے راستے ہیں اور اسی سے بنے ہیں ایک مختلف زاویوں سے راستہ طے کر کے مختلف شکلیں بنانا ہے نقطے کے اس چال کو تو کسی یعنی خطے سفر کہتے ہیں دائرہ بھی نقطے ہی کے ایک مخصوص راستہ طے کرنے کی وجہ سے بنتا ہے جب دائرہ کھینچا ہوا ہو تو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ نقطے نے کس مقام سے چل کر سفر شروع کیا تھا کون اس کا نقطۂ اول ہے کون آخر اور یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ دائرے کی تشکیل کے لیے یہ داہنی سمت سے چلا تھا یا بائیں سمت سے انہیں طلاق وائز یا اینٹی طلاق وائز اس شعر میں انہی نقطوں کا پیشے نظر رکھ کر معراج کا فلسفہ پیش کیا گیا ہے یہاں کمان امکان سے مراد دائرہ ہے ادھر سے تھی نظر شہ نماز ادھر سے انعام خس روی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلو پر نور میں پڑے تھے یعنی ادھر سے یعنی علیہ السلام کی جانب سے بارگاہ شہن شاہ میں نماز کے نظر آنے اور ادھر سے یعنی اللہ کی طرف سے شہانہ انعام اور اسلام و رحمت کے ہار گند کر حضور پر حضور, ان حضور پر نور کے گلے اقدس میں ڈالے گئے تو یہ شعر اس مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی روب رو یہ نظرانہ پیش کیا تو میری تمام مالی اور بدنی عبادتیں ہیں اللہ تیرے لیے بطور توحفہ حاضر ہیں ارشاد ہوا کے پیارے اس کے بدلے ہم سے یہ تحفہ قبول کیجئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات ہوں اے نبی ہر اپنے پروردگار کی جانب سے بطور تحفہ قبول فرمائیں تو جب نبی پاک علیہ السلام نے باب رحمت کھلا ہوا دیکھا آپ کو اپنی گناہ امت یاد آ گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی ان عامات خداوندی اور برکات الہی میں اپنی امت کو شامل کر کے اللہ کی حضور ارض کرتے ہیں السلام و علیندار عالم تیری تمام قسم کی سلامتی اور رحمتیں ہم سب پر اور تمام نیک بندوں پر تو تہیات میں حضور نے اپنی امت کے تمام افراد کو بھی شامل کیا چنانچہ السلام و علینہ میں اشارہ فرمایا کہ میری گناہ گار امت بھی اس میں شامل رہے اور ان کے بعد تیرے نیک بندوں پر بھی تیرے انعام رہے, رہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو بھلایا نہیں ہے ذکر کر سرور انبیاء کا ذکر کر اس حبیب خدا کا جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو کبھی ہم کو بھولا نہیں ہے زبان کو انتظار گفتن تو گوشت کو حسرتن یہاں جو کہا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے زبان کو کہنے کا انتظار تھا تو کان کو سننے کی حسرت اور آرزو تھی یہاں سے یعنی حضور علیہ السلام سے جو کہنا تھا عرض کر دیا جو باتیں اللہ سے آپ نے سنی تھی وہ آپ سن چکے تھے اس شیر میں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے محققین کے مذہب کی طرف اشارہ فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ اس گفتگو خاص کا کسی کو علم نہیں رموز و اثرار محب محبوب کسی پر ظاہر نہیں کیے جاتے اگر خدا کو منظور ہوتا تو بیان فرماتا یا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ضعیف روایات میں جو کچھ آیا ہے انہیں اعتقادات سے تو ظاہر تعلق نہیں فضائل سے ہے ان میں اثرہ و رموز تو بہرا ہیں اللہ نے فیم اخا کے بردے میں اسے مخفی رکھا ہے اللہ اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ نے وحی بلا واسطہ فرمائی جو خفیہ طور پر آپ علیہ السلام کے قلب پر واقعہ ہوئی بہرحال راز و نیاز کا افشاں باز مفسرین نے علماء نے اپنے طور پر مطلب علمی طور پر بیان بھی کیے ہیں لیکن چونکہ یہ تمام روایات انہوں نے اپنی علمی لیاقت کی بنا پر پیش کی ہیں ورنہ اللہ رسول کی طرف سے ان کے بارے میں نہیں فرمایا گیا لہذا اس موضوع سے ہم مطلب زیادہ طویل نہیں جاتے فرمایا وہ برج بتحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ اس امر کے قدم گئے تھے روح بیان میں ہے کہ بہشت ایک صاف میدان ہے اس کے مکانات بندوں کے اعمال سے تیار ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے اعمال سے باغات تیار ہوتے ہیں محکمۂ خدا بندی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو جنت کے دروازے پر لے گئے بہشت کا دروازہ سونے کا تھا اس دروازے کا طول اور عرض پانچ پانچ سو برس کی راہ تھا اسی دروازے میں چار سو میخیں جو کہ یاقوت زمرد اور موتی سے مرسہ تھیں اس دروازے پر 40 ہزار سنگرے تھے ہر سنگرے پر ایک فرشتہ مقرر تھا الحمدللہ للہ تو دیکھ لیجیے اللہ تعالی نے کیسی شان کیسی رفعت اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے حالانکہ اس شیر کی بھی تفصیل میں جانا چاہیں تو جنت کا نظارے وہاں کے مکانات نورانی مکان پورے باغات اور پرندے محبوب کی رضا اور نہ جانے کیا کچھ پھر ہم بیان کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے میں عرب کی جنا کے گلشن سے جاڑ فرجی جو پھول تھے سب کمل بنے گئے یہ تشریف آوری کے سرور و فرحت کی روشنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی تابشوں کی وجہ سے تمام جنتوں کے باغ کے کانٹے اب گلشن بنے ہوئے تھے اور یہاں کے تمام پھول کمل ہی کمل تھے طرب کی نازش کے یہاں لچکیے ادب و بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشا کشے ازے کے تلے تھے یعنی خوشی تو فخر و ناز سے چاہتی کہ وہ خوب جھومے لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ خبردار معمولی سی حرکت بھی نہ ہو تو ان دونوں ضدوں کو ایک عجیب جوش تھا اس مکش میں پودے گویا ارہ ار کے نیچے تھے اللہ اللہ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل پہ جلبہ کر کے ابھی نہ کی چاؤ بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے اللہ کی قدرت پہ قربان کے چاند حق یعنی حضور علیہ السلام کروڑوں منزلیں طے کر کے واپس لوٹے تو ابھی نہ سائے تبدیل کیے نہ ہی نور کے تڑکے دور دراز سفر اور پھر اللہ تبار کا تعالی کے حضور میں نامعلوم کتنا عرصہ گزرا اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے مذکورہ بالا دور دراز سفر صرف ایک لمحے میں طے فرمایا سنا چے سنا چے آسمانوں سے پہلے آپ بیت المقدس تشریف لائے وہاں سے مکے کو روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ اپنے دولت قدم پر تشریف لائے کیونکہ وہ بھی حرم شریف کے اندر کابے کے حجر اسود کے قریب تھا یا پھر بی بیوی ام کے گھر تشریف لے گئے اللہ اکبر قبیدہ تو یاد رکھیے علم حیثت کا مصلم قاعدہ ہے کہ سورج کے قرض کی دونوں طرفوں کے ماں بہن کی عظمت وسعت ہوئے زمین کے قرا سے ایک سو ساٹھ سے کچھ اوپر زائد ہے تو بہرحال اب نبی کریم علیہ صلاحت وسلام جب یہ صرط ایک جماعت کے لیے ممکن ہے تو عبدالقائنات کے لئے کیوں کر ممکن نہ ہو سب کا سیدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جملہ کائنات پر قدرت رکھتا ہے اس مانا پرندہ نے اپنے حبیب کے جزد اطحر میں یا اس سواری میں جو آپ کو عرش پر لے کے قدرت پیدا فرما دی سب نظام رک گیا تھا پانی بھی جاری تھا اور زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم اک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام نے واپسی کے سفر جاتے ہوئے بھی نشانی ابھی کپڑا کے سامنے جو ہے وہ بیان فرما دی سب نے رستے میں تھے وہ بھی بیان فرما دیے نبی یہ رحمت شکی امت رضا پہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے نبی رحمت شکیِ امت ہم سب پر بھی لاہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے اے نبی رحمت شکیِ امت ہم پر عنایت ہو ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ نصیب نصیب ہو جو وہاں رحمت خاص سے تقسیم ہوئے تھے سنائے سرکار ہے وضیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پردار نہ پروا رضی کی قافیے تھے تو اعلیٰ حضرت احمد اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میرا وضیفہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرنا اور تمنا قلبی یہی ہے کہ خدا کری سرکار دربار میں میری یہ کاوش جو قصیدہ میرا میں نے لکھا ہے قبول ہو جائے اس سے نہ تو مجھے کوئی شاعری کی حوث ہے اور نہ ردی کی پرواہ اور نہ قافیے کا خیال اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمتوں کو درس دیا ہے کہ شعر گوئی اور نعت پانی سے صرف اور صرف مقصد رضا جوئی خدا و مصطفیٰ ہو اور بس اس سے وہ شعرا نات خان حضرات سوچیں کہ وہ یہ مقدس شعبہ کس ارادے پر سنبھالے ہوئے ہیں اگر نام وری اور شہرت اور نام و نمود یا زور بیان مطلوب ہے تو پھر خدا حافظ اگر رضائے خدا و مصطفیٰ ہے تو مبارک بات اس شعر میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے حتب عادت انکسار اور توازوں سے کام لیا ہے ورنہ آپ کی شاعری کو بڑے بڑے اونچے شورا سلام کرتے ہیں ڈاکٹر محمد اسحاق لکھتے ہیں معارف رضا کراچی انیس سوانوے ستاسی کو ان کا یہ مطلب جو ہے وہ شائع ہوا امام احمد رضا اپنی بے شمار دیگر خوبیوں کے علاوہ ایک با کمال شاعر بھی تھے ان کے اردو فارسی کلام کو تو اس قدر شہرت حاصل ہے کہ اس کے حوالے اکثر شعری نگارشات اور اور دبا میں پائے جاتے ہیں نعتیہ شاعری میں انہیں نمایاں مقام حاصل ہے ان کی نعتیہ شاعری میں ایک جذب اور کشش ہے اور انتہائی مترنم الفاظ فقی ہیں اور اعلی حضرت کی اردو شاعری کو اکثر آئمہ فن سراہا ہے اللہ اکبر طبیعہ ڈاکٹر غلام مصطفی جان لکھتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بے مثل علماء میں شمار ہوتے ہیں ان کے فضل و کمالات ذہانت و فطاحت اور کے سامنے بڑے بڑے علماء یونیورسٹیوں کے اساتذہ محققین اور مستشرقین نظروں میں نہیں جستے مختصر یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو انہیں نہیں آتا تھا وہ کون سا فن ہے جن سے وہ واقف نہ تھے شیر و ادب میں بھی ان کا لوہا ماننا پڑتا ہے اور میرا تو ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے اگر صرف محاورات مستحلات ضرب النصال میں بھی اور بیان و بدی کے متعلق تمام الفاظ ان کی جملہ تصانیف کے یکجا کر لیے جائیں تو ایک ضفیم لغت تیار ہو سکتی ہے الحمدللہ ثم الحمد تو میرے امام کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا جس امام امام اہل سبنت امام احمد رضاک فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی ناموس سے رسالت کے لیے وقف فرما دی ہو تو اللہ تعالی نے پھر اس کو کیا شان دی ہے کیا مرتبہ دیے ہیں اور کیا مقام عطا فرمایا ہوگا ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں صرف سوچ سکتے ہیں حقیقت دینے والا ہی جانتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عشق محبوب نصیب فرمائے اللہ تعالی آمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے ہیں تو انبیاء کو نماز پڑھائی انبیاء کی میراج ہو گئی انبیاء کی معراج سرکار کی امامت میں نماز پڑھنا جس جس آسمان سے گزرے ہیں وہاں وہاں کے ملائکہ کی جو ہے وہ معاجیں ہوتی رہی بیت المامور میں فرشتوں کو جو ہے وہ نماز پڑھائی تو ان کی بھی معاج کرا دیجرات المنت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی معاج کرا دی اور پھر جہاں جہاں تشریف لے گئے سب کی مہراج کرا دی اور نبی کریم علیہ السلام کو خود خدا کا دیدار ہوا آقا کی بھی معاج ہو گئی تو نبی پاک علیہ السلام کی مہراج اپنے رب کو دیکھنا ہے ہماری معاج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ کی زیارت ہے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے عامی آمین آمین اللہ عام ثمہ وماغی الحمد الحمدللہ یہ سکسٹی سیون پر مشتمل میرا نامہ ہے جو کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا تھا اور میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے ورنہ یہ آج بھی مکمل نہ ہو پاتا مطلب چونکہ شبِ مراج تو گزر چکی ہے تو میں نے مختصر طور پر انشاءاللہ بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ پھر میں راج نصیب فرمائے تو ہم پھر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو پھر بیان کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب نماز کا وقت ہے نماز عشاء کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں ابائیوں سے التماج ہے کہ پانی فرمائیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ يرحم ونسعينه ونرضى له ونؤمن به حينا جعل كلمه علي ورعوا بالله من شرور ان اغنا او من دياع اعمالنا او من يغله الله ولا مذللا ومن لو وا جری کرانا وبی بنا و نا وبی وا وا بھوارو ومظيفنا ومعيننا وصدبنا وفريدنا وإجلامنا وطلعنا وولاءنا وأشرفنا ونورا حينا وحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى عليه ورحبه يجمعني من المباد اومن اللہ للشیطانی ووزنی لله الرحمن الرحیم سود ھاذا الذی یا سواو یابن لیث من المحی یل حرام اللہ قال الذی اللہ عمد خلیا نامالم محمد محمد اللہ عمرا گنا جنکل حقن بل حسین جن کل حسین نبی اور نبی سر للہ ہو بھی والدہ ہوم سلا و سلام لے کر دودھ خدا زندہ نبی زندہ شہید زندہ ولی زندہ ایک نوانی کانفرنس میں کلوائی کرام کا ایک نیان کافلا یہاں پر جلب ہے جو زمانت ہے جب کی یہاں سے کی جانے والی تقریر ہو یا منظور نظرانے حقیقت ہو ایک ایک لمگر کی موجودگی میں مست اور موتبر کا قرضہ لے کر سامنے دکانوں تک پرہرا یہ ایک اجلاس کی تدارت اس کی سرپرست بھی حضور اشرف پر ما رہے ہیں حضور اشرف والا ہم سب ہے بہت ہی کے اس ہوتے ہیں اشرف کل ولما برابر من کے سہن پور تک پہنچنا چاہتا ہے دیکھا تو خود یاد آیا کو دیکھا تو خود یاد آیا خطل اسلام کو دیکھا تو خود یاد آیا دیکھا تو خود یاد آیا تین موبائل کا کرام رنگ سورج دیکھیے اور پھر علماء میں کا کے دیکھیے سوائے نہ صرف شخص ہو گیا جائے گا اب جس کی آخری نہ ہو یا آخ سے رکھ کر سو ہی نہ ہو یا ان کی آخر کا گہرا کرتا ہونے کے بڑھوتنے تھا کبھی کبھی وہ دکھائی دے تعلیم حیثیت کو آدمی کی حل کرتی ہے کیونکہ یہ لیے پڑے گا کہ وہ حالت کا آپ ہے یہ اس کی سنتانا کی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتی ہے میری. کہاں جا رہے ہیں چوری صاحب آپ کے لئے آپ جو ہے کہیں یہاں سے کیسے ہیں سب بھائی خیریت سے ہیں ٹھیک ہے جب فون آ گیا چاچا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ فون سن لیں میرے خیال سے اس کا کیا نام ہے اس کا گولڈن براؤن کا جو ہے آپ کو فون آیا ہوگا اس میں پوچھنا ہوگا یار اب کیسے آ کام کرنا ہے تو بھائی آپ اس کو یار کچھ مشورہ وغیرہ دے دیں حبیب بھائی کیسے ہیں جناب ٹھیک ہے لنک نہیں ہے سی ڈی سے ہے اچھا جی ماشاء یار مومن بھائی بھی ماشاءاللہ اللہ بیٹھے ہیں جی مومن بھائی کیا ہے ٹھیک ہو اس کے پیچھے خون ہے اس کے پیچھے حبیب ہیں بھائی ہمارے اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے حبیب بھائی ہیں میرے بھائی بیزی ٹو مچ چلیں جی آپ ہر وقت بیزی کیوں ہوتے ہیں ممی بھائی حضرات اپنا ہینڈ ریز کریں بتائیں آپ کس چیز میں ماشاءاللہ بیزی ہیں جی اللہ بزی ہیں جیس وائی ڈومین اچھا تو آپ کو آنا چاہیے میرے خیال سے آپ تو اپنے جو ہے وہ جاب پر ہوتے ہیں ساتھ میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں جناب اوتاب پر بھی مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے حبیب بھائی تو مائک پر آتی نہیں ہے جناب اور حبیب بھائی میں آپ کا سلام نہیں ابھی تک دے پایا انشاءاللہ شاء اللہ میری جب کبھی بات ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ شاء دوں گا تو آئیں جی ماشاءاللہ یہ آپ کو بھائی کا پتہ نہیں کیا نہیں کہ تو پتہ نہیں کیا ہے چلیں آپ بھی ماشاءاللہ ہینڈریز کیا ہے آپ بھی آئے جی مائک پر اپنا تعارف بھی کرائیں پہلی بار آپ کا نہیں دکھا غالب تو انشاءاللہ بھائی جو اللہ اپنا تعارف بھی کرا دیں تو یار حبیب کہیں اجازت تو نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ممی بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ہمارے حبیب بھائی ہے میرے بھائی یہ تو جناب حبیب حبیب آ جائیں السلام ولیکم ممی بھائی کیوں نہیں آ رہے میری آواز آ رہی ہے میں ویٹ کرنے ویٹ کیا آپ کا ممبئی بھائی میں نے کہا آپ کو بلایا ہے تو چلو حماض میرا اصل میں وہ فون آ گیا تھا وہ کوچ کے حوالے سے ہی کہ اجتماع کی تیاریاں ماشاء اللہ جی اور سوچ رہے ہیں کہ کس طرح کس ٹائم پر قافلہ یہاں سے لیو ہو ہاں جی جی تو بڑا ضروری فون تھا میں نے اس لیے جو ہے نا وہ آن بالکل جیسے مائک پر آئے ادھر فون کی بیل بجنا شروع ہوگی تو کوچ تو بہت ساری جا رہی ہیں لنڈن کی طرف سے ایک دو تین چار پانچ چھے امید ہے چھ چھ اور سات, سات تک تو میرے زین میں آ رہی इस اس से سے جی جی تو کیا پتا کہیں سے اور سے بھی تیاری ہو جہاں تک میری معلومات میں مطلب کہ جو ڈی لنڈن کی بڑی کے ایک میں کتنے لوگ آتے ہیں ایک میں مطلب کہ منیمم ریزور میرے خیال میں فورٹی ون فورٹی ٹو کی ہوتی ہے کوچ ٹھیک ہے نا ففٹی فائیو ففٹی تھری نارمل ہوتی ہے پھر اس کے بعد سکسٹی سیون سیٹر آتی ہے تو زیادہ تر یہ ففٹی تھری ففٹی فائیو سیٹر ہی, ہی کوچ بک کرائی جاتی ہے ایک ایرئے سے نا ایک مطلب کے ڈویژن سے جی جی تو مانچسٹر سے چھ کوچیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ جی کوچز فرام بلیک اچھا بلیک برن سے چھ آ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو بلیک برن تو چھوٹا سا ایریا ہے نا ماشاءاللہ تو آپ شاہد بھائی آپ سوری آئس مین بھائی ہیں جی جی لگتا وہی وہیں جو آپ کوچز کا ذکر کر رہے ہیں نا اچھا آپ نہیں ہے صحیح ہے تو مطلب کہ یہ صرف ہاں جی جی میں اصل میں سوچا بعد میں ٹائم نہیں ملے گا تو رضوان بھائی سے پوچھوں کہ آپ کے جو بھائی آئیں گے امریکہ سے جی جی ٹوینٹی سکس جولائی کو اجتماع جی جی تو وہ بھائی کتنے دن یہاں پہ ٹھہریں گے میں یہ پوچھنے آیا تھا ہاں تو مصطفی بھائی کیا آپ کے پاس سے بھی بھائی آ رہے ہیں یار آپ کو میں سوچ رہا تھا اکبر بھائی اب نہیں جا رہے او میں سوچ رہا تھا یار آپ کو کوئی تحفے بھیجوں تو یہ نہ ہو کہ تحفے ایسے بھیجنے چاہیے نا وہ جا رہے ہیں صحیح ہے وعلیکم السلام مطلب کہ کس کس بھائی کے پاس سے بھائی آ رہے ہیں یہ بتا دینا مصطفی بھائی رضوان بھائی آپ والے بھائی چلو اکبر بھائی تو نہیں آ رہے اور باقی تو آئیں گے نا جن سے آپ کی ملاقات ہوگی جی یا نام میں لکھ دیں میں سمجھ جاؤں گا باقی تو آئیں گے نا مطلب اکبر بھائی کے علاوہ تو آئیں گے نا جن سے آپ کی ملاقات ہوگی سب از فرام مائی سیٹی اچھا اچھا پھر صحیح ہے پھر صحیح ہے چلو تو اندازہ ہے کہ وہ کتنے دن یہاں پہ سٹے کریں گے میں خود آ رہا ہوں میرے گفٹ خود دے دینا نہیں جناب آپ تو مومی بھائی آپ تو یہیں سے نا آپ کو کیا گفٹ دیں جناب تھری <laughs> ڈیز کے لیے صحیح ہے صحیح ہے تو پھر رضوان بھائی میں جناب آپ کے لیے مینگو بھیج دوں گا ٹھیک ہے فرائیڈے کیونکہ پاکستان سے مینگو آتے ہیں یہاں پر بڑے اچھے ہیں یار بڑے میٹھے ہوتے ہیں آپ کو ملتان کی یاد آئے گی اور ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تین <laughs> دن میں مینگو خراب نہیں ہوں گے صحیح ہے کچی لسی بھی نہیں یار وہ لسی بنا لیں گے اچھا پاکستان کے مینگو وہاں پر الاؤ کیوں نہیں ہے یار امبالا کی مٹیائی امبالا وہاں پر ہے جی ممی بھائی وہ بڑی مہنگی مٹیائی ہے وہ وہاں پر ہے تحفہ جو نا مہنگا نہیں دینا چاہیے سستا دینا چاہیے وہ امبالا کی آپ نے بات کی سوری سوری میں نے سوچا دیکھا نا وہاں پر ہے میں نے سوچا آپ نے اس کی بات کی ہے وہ ایک اور بھی ہے یار وہ جو حسان بھائی کے جناب خلاف ہے کون سی ہے وہ بڑی مشہور ہے اور بہت مہنگی مٹھیائی ہے چلو چھوڑیں جی یار اس کو وہاں پہ نہیں چل رہی نا یہاں پہ تو چل رہی ہے تو مومی بھائی آپ آ جائیں مائک پر میں چھوڑتا ہوں تو رضوان بھائی یار وہ کچھ تحفے ہمارے لیے بھیج دینا غریبوں کے لیے جی دیکھیں آپ کے ماشاءاللہ یہاں پر کتنے بھائی مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے دوست ہیں تو یار کوئی بھیج دینا تو ہم تو آپ سے نہ لیپ ٹاپ مانگ رہے ہیں یار نہ کوئی انشاءاللہ اللہ بالکل جی اچھا ایسا کرنا جی روم والوں یو کے والو جتنے بھی تحفے ہیں نا رضوان بھائی کے لیے صحیح ہے نا تو وہ جو وہ مجھے جمع کرا دینا ٹھیک ہے اور میں انشاءاللہ شاء بھائی کو وہ تحفے دے دوں گا ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں بالکل جی سنی تحریک بھائی بھی اگر ہیں تو چلو ان سے میں بات کر لوں گا تو سارے بھائی انشاءاللہ شاء تو رضوان بھائی کے لیے مجھے جمع کرا دینا انشاءاللہ اللہ <laughs> تو ممی بھائی آپ آ جائیں تو ممی بھائی غلب آپ آپ ہل فورٹ سے ہی ہیں غلبند مجھے اب یاد نہیں رہا آپ کی لوکیشن تو انشاءاللہ اللہ آپ بھی اپنے بھائیوں سمید دوستوں کے ساتھ یہ ہے نا کوشش گا سب کو تیار کر کے مطلب کے فاصلے کے ساتھ اتنی ماہ میں شرکت کیجیے گا دیکھیں ماشاءاللہ امریکہ سے بھائی آ رہے ہیں تو ظاہر کہ یو کے UK والوں کو تو بھاری چڑھ کر آگے ہونا چاہیے نا اور یہ برمی گامنا یہ سب کو درمیان میں پڑتا ہے تقریبا تقریبا جتنے بھی ایریاز ہیں نا جہاں سے قافلے آنے والے ہوتے تو مطلب انگلینڈ والوں کو مطلب وہ سب کو درمیان میں پڑتا ہے باقی ویلز والوں کو بھی قریب پڑتا ہے ہمیں کسی نے دعوت ہی نہیں دی اچھا ہوں جاوید بھائی چلو یار میں دعوت دے دیتا ہوں نا آپ کو میری طرف سے آپ کو دعوت ہے اب میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کارٹ بھیجنے سے تو رہ گیا سیاح کاٹ آپ کو بھیج دیتا ہوں تو جاوید بھائی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ جناب اجتماع کی جو برمی گام میں چھبیس تاریخ کو ہو رہا ہے تو آپ کو فیملی سمیت دعوت ہے ٹھیک ہے نا ایک تو ہوتی ہے نا اکیلے بندے کی دعوت وہ نہیں ہے آپ کو فیملی سمیت دعوت ہے ٹھیک ہے تو اب ضرور مطلب کہ یہ یو ایس سے ہے اچھا کوئی بات نہیں ہے یار کوئی جہاز مطلب چھبیس تاریخ اب بڑے دور ہے ایک دن میں جہاز ان کو یہاں پہ پہنچا دے گا جی جی کوئی ایسی بات نہیں ہے کینیڈا سے اچھا اچھا کینیڈا سے سنا یار بڑا دور ہے بہت ہی دور ہے برمی گام انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے نہیں برمی گام لوکل انٹرنیشنل ہے انٹرنیشنل نہیں ہے نہیں رضا بھائی انٹرنیشنل نہیں ہے برمی گام ہاں ہاں انٹرنیشنل کہاں پر ہے یہ تو ہیتھرو آتا ہے نا ادھر اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ نہیں انٹرنیشنل نہیں ہے یار بائک سے السلام علیکم رضوان بھائی سونا بھائی السلام علیکم یار رضوان بھائی یہ جو بندہ حبیب کے نک کے پیچھے بیٹھا نا اس کو لازمی چیک کرنا یار کو بندہ مجھے گڑے وقت لگتا ہے یار رضوان بھائی سٹوری یہ ہے کہ میں کسی یہ اپنا نک یہ ہوتا ہے میں نہیں ہوتا یہ ہمارے حبیب ہیں بھائی چیک کر لو کوئی پتا نہیں ہے کل مجھے نا کہنا میں خبر دے رہا ہوں پہلے تیرنا کہنا یار کسی نے بتایا نہیں ہے جس جسوسی ہوگی ہے نہیں ویسے مذاق کر رہا تھا حبیب بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں ماشاء اچھا رضوان بھائی بات یہ ہے یار کہ میری اصل میں انڈیزلٹیشن ہے پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ ورڈ لکھنے ہیں تو اس لیے میں کافی زیادہ حبیبی حبیبی یا حدیبی حدیبی تو بزی ہوتا ہوں اس لیے کیونکہ میں نے کہا رمضان سے پہلے, پہلے پہلے کام کو نزدیک لگا دیا جائے کہ رمضان میں ذرا کام اسٹارٹ ہوتا ہے ویسے تو تقریبا میں ہر وقت ہی ہوتا ہوں آپ نے علاج کروانا ہے نذیر انکل اچھا تو رضوان میں کس چیز کا جناب علاج کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہین رضوان بھائی آپ نے علاج کروانا ہے کس چیز کا علاج کرتے ہیں اچھا روحانی علاج پاگلوں کا پھر تو سب سے پہلے میرا علاج کرو بھائی ہڈی اسپیشلسٹ کانا مانا ہڈی سپیشلسٹ یہ ہڈیشٹ کیا ہڈیاں توڑتے ہیں یا جوڑتے ہیں رضوان بھائی جی اب یاد آ گیا آپ ہڈیاں توڑتے ہیں یا جوڑتے ہیں یہ آجا جی رضوان بھائی ہم نے آپ کو ریزن اپنی بتائی کہ ہم کیوں گئے میں جناب پال تاک سے تو بس تھوڑے دنوں کی بات है نہیں نا ایک اور ہے اچھا پہلے توڑتے ہیں پھر جوڑتے ہیں جن کی توڑنی ہو اس کی توڑتے ہیں جن کی جوڑنی ہو اس کو جوڑتے ہیں پھر جوڑتے ہیں کیا